کزا لکھ اور اسی طرح یہاں سے شروع ہو رہا ہے تفصیلی جواب یہ پہلا جو شبہ ہے کہ کیوں انہوں نے قبلے کو تبدیل کر لیا اب یہ اس کا تفصیلی جواب یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ کزا لکھ بالکل اسی طرح حرف تشوی ہے نا کاف کس چیز سے تشوی دے رہے ہیں یعنی جس طرح ہم نے جس طرح ہم نے قبلہ کو تمہارا کابا کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا بالکل ایسے ہی جعلناکم ہم نے تمہیں کیا امتم وسطن درمیان کی امت وسطن درمیان کی امت یعنی وہ ایکسٹریمز سے الگ ہے افرات اور تفریح دونوں سے الگ ہے ایک حد, حد یہ ہے کہ انبیاء بیا علیہ السلام کو یہودی قتل کرتے ہیں دوسری حد یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا کر انہیں شرک کرتے ہیں ہم نے دونوں سے تمہیں الگ کر دیا امتم وسطن افراد اور تفریح کے درمیان تم ایسی امت ہو جو وسط پر قائم ہو ایسی امت ہو جو عدل پر قائم اور اس سے شیخ ابور منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا ایک مسئلہ ثابت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو کہا ہے کہ تم امت عدل والی انصاف والی درمیان میں رہنے والی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا اجماع قابل حجت ہے پوری امت مل کر گمراہی کا فیصلہ نہیں کر سکتی مجموعی طور پہ پوری امت مل جائے گمراہی کا فیصلہ کرنے کے لئے نہیں ہو سکتا اللہ نے امت کو کہا ہے کہ امت وسط ہے امت ایسی ہے جو اعتدال پہ قائم ہے ایک طبقہ اگر گمراہی کا فیصلہ کرے گا دوسری طرف سے ضرور آواز اٹھے گی کچھ نہ کچھ لوگ اس کو ضرور کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے اس بات کو نہیں مانا جا سکتا علی پوری امت اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ قبلہ جو ہے وہ کابت اللہ کی بجائے کسی اور جگہ کو بنا لیتے ہیں مدینہ منفرہ کو بنا لیتے ہیں نجب کو بنا لیتے ہیں کسی اور کو امت پوری مل کے یہ نہیں کر سکتی ہو سکتا ہے دو چار دس بیس آدمی چلو فرض کر لو ایک لاکھ آدمی کر لیں تو بھی پوری امت نہیں کر سکتی کیونکہ امت کو اللہ نے کہا امتم وسطا ایسی امت ہے جو عدل پر قائم ہے انصاف پر قائم یہ تو ہوں اور ہم نے اس لیے تمہیں بنایا یہ جو قبل قبلہ جو تبدیل کیا ہے یہ اسی طرح صحیح ہے جیسے تم لوگ صحیح ہو جیسے تم لوگ امت وسط ہو اعتدال والے ہو عدل والے ہو اسی طرح اللہ نے تمہارے کابل تمہارے قبلا وی کعوت اللہ کو کر دی ہے لے تک کہ ہو جاؤ شہدا الناس لوگوں پر گواہی دینے والے تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ یعنی لوگ اپنے آپ کو تمہارے جیسا دیکھ کر اس طرح ایمان لا اور تم ایسے لوگ بن جاؤ جو گواہی دینے والے اور گواہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی شرائط ہوتی ہیں گواہ کے لیے سچا ہونا ضروری ہے گواہ کے لیے غیر متعصب ہونا ضروری ہے کہ اپنی مفاد کی خاطر گواہی نہ دے جھوٹ نہ بولے گواہی میں یہ اشارہ ہے اس طرف کہ مسلمانوں تم اتنی بڑی قوم اتنی اچھی امت ہو کہ تم اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کرو کہ تم گواہی کے طور پہ پیش کیے جاؤ اپنے اخلاق کو درست کرو اپنے آپ کو بناؤ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تم قیامت کے دن گواہ کے طور پر پیش کیے جاؤ گے قیامت کے دن گواہ کے طور پر پیش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تم گواہ کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ است نور صلاطلام کو بلایا جائے گا اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کو بھی لیکن ایک مثال است نور صلاۃ السلام کی دی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نول علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا اور ان کی قوم کہے گی کہ اللہ کوئی نبوت ہم تک نہیں پہنچی تھی کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا تو اس پہ نول علیہ السلام سے کہا جائے گا اپنے گواہ لاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کی گواہی دے گی اور تم گواہی دو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ بھی تم کیسے گواہی دیتے ہو تو تم کہو گے کہ اللہ اپنے اپنے کلام میں یہ بات ہمیں بتائی تھی اس لیے ہم گواہی دیں تو حکم یہ ہے کہ تم ایسی امتوں جو ہو جو گواہ کے طور پر پیش کیے جانے کے قابل ہو ایسے اعتدال والے ہو ایسے عدل والے ہو ایسے اچھے کردار والے ہو اور کہاں یہ کہ مسلمان اپنے ہی کردار کو ایسا بنا دیں کہ خود ان کے معاشروں میں سچائی گم ہو جائے اور سچا گواہ نہ مل سکے کہاں یہ آفت آ گئی ہے اور اللہ نے کس معیار پہ رکھا تھا اللہ نے فرمایا تھا امت ام وسط اللہ الناس اور اللہ نے تمہیں درمیان والی امت بنایا ہے تاکہ تم پوری انسانیت پہ گواہ بن جاؤ اور جیسے تم گواہ بن جاؤ گے وہ یقون رسول و رسول شہیدہ صلی اللہ علیہ وسلم الرسول کا نا الفلام آ گیا اس کا خاص رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم وہ تم پر گواہ تو آزر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت میں اور یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے گواہی دی اپنی حیات طیبہ میں بھی زندگی میں بھی اور انہوں نے آخری حج جب ہوا ہے تو اس کے بعد کہا نا کہ حل بلکھ تو کیا میں نے پہنچا دیا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پہنچا دیا آپ نے تو آپ نے تین مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے اللہ مشہد اللہ اس بات پہ گوار ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اس بات پہ شہادت دے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اللہ اس بات پہ یہ شہادت دے رہے ہیں لوگ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا کون رسول علیکم شہیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر گواہ امت بھی گواہ اور آج صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بعض لوگوں نے اس سے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کا ہر عمل دیکھ رہے ہیں اور قیامت میں اس کے گنا یعنی پر گواہی دیں گے لیکن یہ بات صحیح نہیں کیونکہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے شہید کا مطلب انہوں نے یہ کیا وہ کہتے ہیں گواہ ہونا آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے ہے کہ گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ہر وقت ہر عمل ہر امتی کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو صاحب ذرا سا غور کر لیا جائے بجائے لمبے چوڑے جواب آپ کے یہ جو پیچھے آیا الکون شہدا الناس تاکہ یہ امت شہید بنے گواہ بنے پوری انسانیت پہ تو پھر پوری امت بھی ایک دوسرے کے سارے نیکی اور گنا کے اعمال کو دیکھتی ہوگی اگر شہید کا ترجمہ یہی کرنا تو پھر شہدہ امت ہو گئی نا شہید کی جمع ہو گئی امت تو پھر کیا ہوگا اس لیے اسے کہتے ہیں قرآن پاک کی تحریف اور اسے کہتے ہیں خام خواہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے کھیلنا اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو گمراہی کی طرف لے جانا ایک ہی لفظ ہے شہید اور دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے امت کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ امت کے حق میں اس کے اور مانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ عظم کے حق میں اور مانی ہے اور نہ ہی کوئی یہ کہتا ہے کہ امت جو ہے اس میں اس کے لیے شہادت جو ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ عظم کے لیے شرط ہدایا جو حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے سارے حنفی فقہا کیا ساری امت کہتی ہے کہ شہادت اور گواہی کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو بلکہ متواتر خبر کافی ہے پھر وہ کہتے ہیں سچے آدمی کی گواہی کافی ہے شہادت کے کئی ایک درجات ہیں ایک چیز حتی کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں پچاس آدمی کہتے ہیں کہ یہ جی واقعہ یہی ہوا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی ہم سب اس کے گواہیں تو ان کی مانی جائے گی یا ایک کی مانی جائے گی ہمیشہ یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ صاحب اتنے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا سب کے سب اس بات کو کہہ رہے ہیں اور آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی دیکھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے یہ چیزیں تو شہادت کو ایک طرح کی تھوڑی وہ یقون رسول علیکم شہیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہیں تم پر وہ گواہ ہیں یعنی قیامت میں وہ گواہی دیں گے اللہ کے پیغام انہوں نے صحیح طرح پہنچا دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گواہی دے دی حسط عمر رضی اللہ انہوں نے اس آیت پہ ایک اور بات عجیب کہی انہوں نے کہا ولہ ہی انکان حملنی حمل ذالک اللہ کی قسم جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کہا تھا نا جو اگر کوئی کہے گا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں انہیں قتل کر دوں گا میں اسے قتل کر دوں گا اور میں یہ کہتا پھر رہا تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ عنی کن تو اکرا سوائے اس کے کوئی اور بات نہیں تھی کہ میں یہ آیت جب پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے کہ یقون رسول علیکم شہیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امال کی گواہی دیں گے انکن تو لزن میرا اللہ کی قسم یہی گمان تھا کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیب کافی امت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں زندہ رہیں گے اور وہ رہیں گے قیامت تک حتہ یہ شدا یہاں تک کہ وہ, وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ ان کی امت نے کیا اعمال اختیار کیے انزی حملہ نہیں اللہ انکل تو معقول تو یہ وہ آیت تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات آئے گی نہیں انہیں تو گواہی دینی ہے وہ تو باقی رہیں گے قیامت تک تو جب کسی نے کہا کہ ان کے انتقال ہو ہے تو میں نے کہا میں سر اڑا دوں گا اس کا جس نے کیا کہا کہ یہ اس کے عمر رضی اللہ ان کے الفاظ الفاظ سیرت ابن حشام میں آئے ہیں بالکل آخر پہ دیکھا آپ نے ایک آیت سے انہوں نے کیا سمجھا اور امت نے اس سے کیا سمجھا تو بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبات اور ایسی بات میں نہیں تھے وہ کہتے تھے میں نے اس آیت سے یہ دلیل لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو ہی نہیں تو یہ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اجتہاد جو بڑوں کا ہوتا ہے اس میں بھی کبھی ایسی بات آ جاتی ہے جو زیادہ صحیح نہیں ہوتی اور وہ اس کی تفسیر اور کتاب و سنت کی چیزیں دیکھ کر کرنا پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں قبل طلبہ اور وہ قبلہ جس پہ آپ موجود تھے ہم نے مقرر نہیں کیا تھا اللہ سوائے اس کے, کے لینا عالم تاکہ ہم جان لیں میں یتبع الرسول کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے میں من, من اور اس آدمی سے یقالب جو پھر جاتا ہے اعلی اقب اپنی ایڑیوں کے بل آئت نے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ارشاد ما قبلت اللہ تی کنت کنتا اور جس قبلے پہ بھی آپ تھے نا وہ جو ہم نے مقرر کیا تھا تو کا مقرر کیا ہے بات پھر وہ یا جاتی کہ اس قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے اشارتن بھی ثابت ہوتا ہو کہ اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا کچھ بھی نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی ہوئی ہوگی لیکن وہ وہی ایسی نہیں ہے کہ جس وہی کو یہ کہا جائے کہ وہ سارنے آئی ہے یا لوگوں کو پتا اس کا چل گیا ہے بلکہ وہ اللہ تعالی نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی یہ سنت کی اہمیت اس سے ثابت ہوتی اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس اتنا کردار تھا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں باقی ان کی اپنی شخصیت پرسنالٹی ان کے اعمال افال اسی کوئی ویٹیج نہیں ہے انہیں اس مقام پر غور کرنا چاہیے اس عیسائد کا کیا جواب ہے اللہ نماج الن قبل طلّہ تھی اور جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا اللہ تھی کنتا علیہ جس کے آپ جس پہ آپ قائم تھے نہیں تھا کچھ بھی اللہ عنال یعنی اس کے تبدیل کرنا اس کا تبدیل کرنا کچھ بات نہیں ہے اس میں اللہ علام ہاں ہمیں اظہار کرنا تھا پہلی بات سمجھ میں آگئی ٹھیک سنت کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اجتہاد کی اہمیت دوسری بات دیکھیے اس کا لفظی ترجمہ اگر کریں تو ما تو ہو گیا نافیہ نفی کرنے والا وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا تھا القبلہ وہ قبلہ اللہ جس کے اوپر کنتا آپ تھے علیحا قائم جس پر آپ قائم تھے اس قبلے کو قبلہ بیت المقدس کو قبلہ ہم نے نہیں بنایا تھا اور اس کے بعد اب تبدیلی جو اب کر رہے ہیں نہیں کر رہے اللہ مگر اس قبل کی بیت المقدس کی تبدیلی ہم نہیں کر رہے مگر یعنی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں لینا آلاماتا کہ ہم جان لیں اللہ کا علم تو پہلے سے بھی ہے اللہ کو کیا ضرورت پڑی جاننے کی اس کا علم تو اس کائنات کے بارے میں جیسے پہلے دن تھا ویسے آج بھی ہے اور آج سے اگر دس ہزار سال بعد بھی دنیا کا ایم ہے تو خدا کو ہم تو یکساں ہیں جہاں بھی اللہ کے لیے ایسے الفاظ آتے ہیں نا قرآن پاک میں اصول کی بات یہ ہے کہ وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کر دیں لوگوں پر اللہ لن تاکہ ہم جان لیں تاکہ ہم لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو اتنی بڑی تبدیلی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے اور کون ہے جو اس تبدیلی کے بعد دین سے پھر جاتا ہے؟ علم بمانا اظہار کے اور علم بمانا تمیز کے کہ الگ الگ کر دیں لوگوں میں مختلف ہو جائیں لوگوں کا پتہ چل جائے ہر اللہ کے بندے کی زندگی میں یہ امتحان آتا ہے یہ یاد رکھنا بھائی جتنے خدا کے اچھے بندے دین کا کام کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ امتحانات آتے ہیں ان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے بڑی کڑی گھڑی ہوتی ہے کہ جو خدا کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اسے تو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کے لیے سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی یہ کیسے آ گئی اور ایک آدمی امت میں مجھے نہیں معلوم جس سے خدا نے کام دیا وہ دین کا اور اس کی زندگی میں یہ مرحلے بار بار نہ آئے بار بار یہ مرحلے آتے ہیں اور اس موقع پہ, پہ پہنچ کے اس جماعت اس گروہ اس شیخ اس پیر اس مولوی اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا امتحان ہو جاتا ہے جو تو ہوتے ہیں کچے انہیں خدا الگ کر دیتا ہے اور یہ اللہ کا بندہ الگ ہو جاتا ہے اس لیے کبھی بھی جہاں دین کا تعلق قائم ہو اس بات کا خیال کیجیے گا کہ جب امتحان آئے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ حق اور باطل آخر چیز کیا ہے اصل حقائق کیا ہیں یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں سنی سنائی باتوں میں ساری جماعت کے ٹکڑے ہو جائیں اور ساری جماعت کو چھوڑ کے کہیں اور چل پڑے یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علم کے ساتھ بار بار پیش آئی یہ تھوڑا بڑا امتحان تھا صحابہ رضی اللہ ہل کے رہ گئے منافقین نے یہودیوں نے مشرقی نے مکہ نے جینا دو بھر کر دیا انہوں نے کہا لو قبلہ چھوڑ دیا قبلے کی تبدیلی ہو گئی اللہ نے برما ابلا الرسول ہم تو اس چیز کو دکھانا چاہتے تھے کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اس لیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بڑا اچھا جملہ لکھا ہے انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عن کا حکم کی پیروی کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ آیت صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس جذبے پر زبردست دلیل ہے وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ کی عظمت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے مرحلے گزرے ہیں لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا جماعتیں اسی پہ آ کے ٹوٹ جاتی ہیں یہی موقع ہوتا ہے جب اعتراضات کرنے والے کرتے ہیں اور شیطان پھر ان اعتراضات کو ہوا دیتا ہے شیطان نئی سے نئی بات لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی یہ چیز ہو گئی یہ چیز یہی موقع تھا رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس وقت بھی آیا ہے جب ایک شادی کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا کہ آپ اپنی اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیں اور وہ موقع ایسا تھا رض عائشہ رضی اللہ نا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا کی کتاب سے کسی آیت کو چھپاتے اس آیت کو چھپا لیتے جس میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا ایسے شدید مواقع ہیں یہ دین کوئی کھیل نہیں اور جماعتوں کا قیام اور اللہ کے لیے کام کرنا یہ کوئی بچوں کی باتیں نہیں ہیں تیار رہنا چاہیے جس انسان کا دین امتحان پہ نہیں نہ آیا اسے سوچنا چاہیے کہ میرے دین میں کیا آخر چیز ہے اب تک امتحان کیوں نہیں آیا مانگے تو کبھی نہ اللہ سے نہ دل میں بھی تمنا نہ کرے اللہ سے خیر مانگنی چاہیے مگر امتحان آ جائے تو پھر ثابت قدم بھی رہنا چاہیے ایسے ہی امتحان آتے ہیں آجر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی چیزیں پیش آئی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خدا کا اچھا بندہ دین کا کام شروع کرتا ہے ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اتنی شدید تکالیف مسائل اکیلا رہ جاتا ہے。کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ علن عالم طبی الرسول ہم نے اتنی بڑی تبدیلی اس لیے کی ہے تاکہ ہم علم جان لیں یعنی ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے ممکل ہو اس شخص سے ظاہر کر دیں اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اللہ کے اپنی ایڈیوں کے بل یون جو فرمایا نا اصل میں قلب سے نکلا قلب کہتے ہیں نا دل کو اور دل بھی ایک جگہ پر قائم نہیں نہ رہتا ایک لمحے میں یہ سوچتا ہے ایک لمحے میں یہ سوچتا ہے تو ہیر پھر اس کی دل کی چلتی رہتی ہے تو ان لوگوں کو جو پھر جاتے ہیں الا عقیدے عقب کہتے ہیں ایڈی کو تو ایڈیوں کے بل گھوم جانا یہ محاورہ تھا یعنی اس کا چہرہ اس طرف ہے اب ایڈیوں کے بل جب گھوم گیا وہ بچہ تو اس کا چہرہ ادھر کو ہو گیا تو سو فیصد ایک سے دوسری رخ اختیار کر دینا ہم نے چاہا کہ یہ ظاہر ہو جائے پتا چلے امتحان اور یہ ہونا چاہیے عقل کہتی ہے ہونا چاہیے وہ لوگ جو دن رات خدا کے لیے محنت کریں جو اپنا وقت استعمال کریں جو پیسہ اپنا اللہ کی راہ میں لگائیں جو اپنی صحت اللہ کی راہ میں لگائیں جو قربانیاں دیں وہ بھی اسی پلڑے میں تل جائیں جس پلڑے میں صرف میں زبانی باتیں کرنے والے وقت وہ اللہ کو نہ دیں پیسہ اپنا اللہ کے لیے وہ خرچ نہ کریں اپنی زندگی کے حالات وہ تبدیل نہ کریں یہ سارے ایک ہی پلڑے میں تل جائیں کیوں بھائی یہ کیسے اس لیے ہونا چاہیے کہ ایسے وقت آنے چاہیے جب پتہ چلے کہ کون اخلاص کے ساتھ تھا اور کون صرف اپنی دولت دنیا ان چیزوں کی وجہ سے لگا ہوا تھا؟ ممین کالب علا گئے کون ہے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڈیوں کے بل وہ انکانت اب بات آگئی وہ جو لوگ صحابہ کرام رام رسی اللہ قائم رہے ہیں اس پہ اب اللہ کہتے ہیں وہ انکانت اور یہ قبلے کی تبدیلی لبیرتن بہت بڑی چیز خود اللہ نے مانا ہے اس کو اللہ نے فرمایا ہے بہت بڑی تبدیلی تھی اللہ مگر ال اللہ اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی ان کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی اللہ سے مراد یہاں پر وہ چوتھے درجے کی ہدایت ہے کہ اللہ نے جن کے دل تھامے ہوئے تھے نا اور اللہ نے جن کے دلوں پر ایمان بسا دیا تھا رچا دیا تھا ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اِلَّا اللہ اللہ اللہ سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دے رکھی تھی پہلے ہی سے ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اب سوال یہ پیدا ہوا صحابہ کے رضی اللہ عنہ میں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انتقال کر گئے اور نماز صدیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا قبلہ جو تبدیل ہو گیا تو ان کے ان امال کا کیا ہوگا اللہ نے فرمایا کہ وہ مکان اللہ علی ایمانکم اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ ضائع کر دیں تمہارے ایمان کو اے صلاتکم تمہاری نمازوں کو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اللہ ایسے نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں یعنی جو جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی ان کی نمازوں کو خدا ضائع کر دے ایسے نہیں یہاں پہ اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے دیکھا ہے کتنی اہمیت ہے اس کی کہ فرمایا اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے یعنی تمہاری نماز کو ضائع کر دے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ بجائے نماز کے ایمان سے کیا ہے اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کا سوال تھا کہ اللہ کے رسول پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا ہم نے تو چلیے قبلے کی طرف پڑھ لی جو دنیا سے چلے گئے صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور ایسے ہی سوال آگے آئے گا آل عمران میں بھی یہ بھی انہیں کا سوال تھا ان اللہ بلا شک و شبہ اللہ بناس بن لوگوں کے ساتھ لرع ان نہایت مہربان اس رعف کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا خدا کی رحمت میں شدت بھی پائی جائے اور وہ شدت کی رحمت کثرت کے ساتھ ہو بہت زیادہ ہو رحیم سے بھی بڑی ہوئی ہو وہ ہے رعوف اصل تو مطلب یہ ہے اب اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ملتا کہاں سے لائے ان اللہ بننا سے رعوف اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے بہت رحمت کرنے والا ہے رحیم سے زیادہ رعوف میں رحمت کہ ایسا مہربان ہے تو نمازوں کو ضائع کر دے گا وہ کیوں وہ تو بہت ہی مہربان ہے بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے رافت اور رحمت میں ایک فرق اور بھی کیا گیا ہے اور وہ فرق یہ کیا گیا ہے کہ رافت وہ جذبہ ہے جو رحمت کے عمل سے پہلے دل میں ابھرتا ہے مثلاً ماں نے دیکھا کہ بچہ آگ میں گرنے والا ہے یا اس نے دیکھا اسے سخت پیاس لگی ہوئی ہے بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ جو اندر سے جذبہ اٹھتا ہے نا کہ اس کی اس تکلیف کو فوراً دور کروں فوراً ہٹاؤں وہ جذبہ بہت شدید ہوتا ہے وہ ہے رافت اور آگے بڑھ کر جب اس آگ پہ پانی ڈال دے بچے کو دودھ پلا دے پانی پلا دے کہ بچے کی پیاس پت جائے یہ ہے رحمت تو اس سے پہلے جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ عروج پر تھا تو وہ ہے رافت ان اللہ بنناسل رعوف الرحیم اللہ یقیناً لوگوں کے ساتھ بہت ہی رافت والا ہے بہت ہی رحمت کرنے والا ہے ترجمہ اس رعف کا ہے کوئی